اے آمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تک کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانی ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنی کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ